تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلا دے اور منف کو عذاب کرے اگر چاہے یا انہین توبہ دے بے شک اللہ بخشنی والا مہربان ہے